وہ جو کہتے ہیں بڑیے رب ہمارے ہم آمان لائے تو ہمارے گنا معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائی لے